أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل, عليها فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں وہ <الْحَاكِمِين> اور آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سامعین کرام یہاں تک ختم ہو ہی جاتی ہے سورہ ہود معذرتاً ختم ہوتی ہے سورہ یونس اور آغاز ہوتا ہے سورہ ہود کا سورہ ہود ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ایک سو رکوع ہیں دس تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے فلامرا حروف مقطع جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بڑی حکمت والے بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے اللہ بے شیر یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید الٰہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے جس کے جیسا کہ اس نقطے کی وضاحت اس سے قبل متعدد مرتبہ کی جا چکی ہے پھر یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا پھر یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا جو قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا گویا کوئی ہدایت کا رستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفر و ضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے پھر یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سوپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور دائی ہوں میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا نہ فرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کی وہی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں جس کا امر کرے اسے عمل میں لائیں جس سے روکے رک جائیں اور کسی چیز میں کوتاہی نہ پڑے ان پر صبر کریں جس سے روکے رک جائیں اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں اور وہی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں مخالفین کی طرف سے جو عذائیں پہنچیں جو عذائیں پہنچیں اور دعوت و تبلیغ یا اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں اس نقطے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وہی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں جس کا عمر کرے اسے عمل میں لائیں جس سے روکے رک جائیں اور کسی چیز میں کوتاہی ہی نہ کریں اور وہی کی طاط و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں مخالفین کے طرف سے جو ایزائیں پہنچیں اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں پھر کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے یہاں تک ختم ہوتی ہے تفسیر سورہ یونس کی آغاز ہوتا ہے تفسیر سورہ حوت کا اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیاتِ الٰی اور پیغمبروں کی تکزیب کر کے عذاب الٰہی کا نشانہ بنے اور اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے اور اورا کے تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود واقعہ والمرسلات عم تسالون اور ادشمس قویرت نے بوڑھا کر دیا ہے بحوالۂ جامع اکترمیزی حدیث نمبر 3297، ہزار و صحیح جامع اکترمیزی للالبانی، تیسری جلد صفحہ نمبر 343 پھر یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں پھر پھر اس میں احکام و شرائع مواعظ و قصص عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں پچھلی کتابیں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں پھر یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاع حسنا يمتعكم متاع حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كلذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أريك أنتم أبني ربس پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا اور اگر تم منہ مو مو موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کلیر تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے آگاہ رہو بے شک وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں آگاہ رہو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر متائے غرور دھوکے کا سامان کہا ہے یہاں اسے متائے حسن قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متائے دنیا سے استفادہ کرے گا اس کے لیے یہ متائے غرور ہے کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متائے حسن ہے کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے پھر بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے پھر اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے تاہم صحیح بخاری تفسیر سورہ تفسیر سور میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلب حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنا ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرم کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور الانیہ باتوں کو جانتا ہے مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو و افراد بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے تو پھر اس طرح کی تکلف کا کیا فائدہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے <تصفح> لا يقولن كفروا سحر مبين اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کارش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور اے نبی اگر آپ کہیں کہ اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقُ بِهِمْ نَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئی ہے کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے خبردار جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق انسان ہو یا جن چرند ہو یا پرند چھوٹی ہو یا بڑی بحری ہو یا بری ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے پھر مستقرن اور مستودعن کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک منتہائے سیر زمین میں چل پھر کر جہاں اس کے چلنے کی انتہا ہو مستقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودہ ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں وفات پا جائے وہ مستودہ ہے بحوالِ تفصیر ابن کثیر امام شوکاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد زمین پر محل استقرار اور مستودہ سے مراد رحم مادر یا جو اس کے قائم مقام ہو جیسے انڈا وغیرہ ہے اور مستقر سے زمین کے اوپر استقرار مراد لینے کے لیے انہوں نے آیت کریمہ انہوں نے آیت کریمہ ولیکم فی ال مستقر ومتاع ان سے استدلال کیا ہے بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے جو بھی مطلب لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر و مستعودہ کا علم ہے اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے پھر یہی بات صحیح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترپن نیز دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک پھر یعنی آسمان و زمین یوں ہی ابس اور بلا مقصد نہیں بنائی ابس اور بلا مقصد نہیں بنائے بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے ملحوضہ اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو اچھا عمل نہیں رہے گا پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں بہوال ابن کثیر پھر یہاں استعجال مطلب جلد طلب کرنے کو استحضاء سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ استعجال بطور استحض ہی ہوتا تھا بہرحال مقصود سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بہوال فتح القدیر امتن کے مختلف مفہوم آیت میں امتن کا لفظ آیا ہے یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہ امن ام سے مشتق ہے جس کے معنی قصد کے ہیں یہاں اس کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے بہوالِ فتح القدیر سورہ یوسف کی آیت نمبر پینتالیس و دکر امتھن میں بھی بیمینی مدت بیمینئی مدت و وقت ہے اس کے علاوہ جن معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے ان میں ایک امام و پیش ہوا ہے جیسے ان ابراہیم سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بیس ملت اور دین ہے جیسے انم سر ظخرف آیت نمبر تیئیس جماعت اور طائفہ ہے جیسے سورہ قصص آیت نمبر تیئیس قوم سے امتن سر اعراف آیت نمبر ایک وغیرہ وہ مخصوص گروہ یا قوم ہے جس کی طرف کو رسول مبوس ہو ولی کلی امت سورہ یونس آیت نمبر سینتالیس اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں اور اسی طرح پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجابت کہا جاتا ہے بہوالے ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید بہت نا ہو جاتا ہے فقور <فَخُور> اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے اکھلوم کب <كَبِيرٌ> مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے فلا ال تیری کم باد میں تو اے نبی شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہو جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو صرف ڈھرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے اَمْ يَقُونُوا نَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُونْتُم صَادِقِينَ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلالو اگر تم سچے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف انسانوں میں عام طور پر جو مضموم صفات پائی ہی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ایک بیان ہے نا امیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور نہ شکری کا ماضی و حال سے پھر یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا ہے اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اطراتہ اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے تاہم ان صفات مضمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمالِ صالحہ مستثنا ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے پھر یعنی اہل ایمان راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر اجر کا باعث ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر مطلب اجر و ثواب کا باعث ہے یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے بحوالے مسرد احمد تیسری جلد صفحہ نمبر چار سورہ معرچ کی آیات انیس سے لے کر بائیس میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا سورہ فرقان آیت نمبر سات اور آٹھ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر ستانوے اس آیت میں انہوں اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہوا اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہیں اور وہ مشرقین پر گراں گزرتی ہیں ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانا پسند نہ کریں آپ کا کام صرف انظار و تبلیغ ہے وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن ہے تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھلاؤ اور تم جس کی چاہو مدد حاصل کر لو لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے فرمایا سر بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھاسی اعلان کر دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہے تو وہ سب اس کا مثل نہیں لا سکیں گے گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو دس صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو جیسا کہ اس مقام پر ہے پھر تیسرے نمبر پر چیلنج دیا کہ چلو ایک صورت بنا کر پیش کر دو جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر انتالیس اور سورہ بکرا کے آغاز نے فرمایا بحال تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر انتالیس کے تحت